انہین ان کے باپ ہی کا کہہ کر پکارو یہ اللہ کے نز کا زیادہ ٹھیک ہے پھر اگر تمہیں ان کے باپ معلوم نہ ہوں تو دے میں تمہارے بھائی ہیں اور بشریت میں تمہارے چچا زاد اور تم پر اس میں کچھ گنا ناؤ جو نادانسکتا تم سے صادر ہوا ہاں وہ گنا ہے جو دل کے قصد سے کرو اور اللہ بخشنی والا مہربان ہے